صلی اللہ عمن محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ واٹسپ گروپ اور باقی تمام اور انسو باقی تمام سامعین کو سلام الزائل سلسلہ درس نمبر اکاون ابلک پندرہ یعنی کتاب سبین میں سے پندرہ نمبر مجموعی درخت نمبر اکاون فضا الحوید میں سے آپ لوگوں کے مبارک قانون تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو عادی سے اطلاعات کی جا رہی ہے وہ آدیش جو کتاب سب عین سے فضا امن عملین حضرہ میر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ اس مبارک حدیث میں سے حدیث نمبر چوبیس اور پچیس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں بات حضرت عمیر قبی صدمد رحمۃ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انصاری سے نقل فرماتے ہیں ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و علی تعالیٰ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انصاری جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کلام نقل کرتے ہیں بنبی کا اے میرے ربیب اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے کے چلیں ہاں اور ہم دنیا کو اس دنیا سے اپنی طرف لے کے چلیں تو بھی فائن نامن تو بے شک ہم ان لوگوں سے ضرور انتقام لے لیں گے اس حد کا ترجمہ تو یہ ہے تو اگر آپ اس دنیا سے ہم لے کے چلیں اٹھاو لیں اپنی طرف اور تو ہم ان سے تو ہم ہر صورت میں انتقام لے لیں گے تو یہ جاب ہیں یہ عادت سے جو ہے نظر رشی علیب نبی طالب یہ نبی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان یہ انتقم علیہ سلام انتقام لیں گے ہاں جی منن ناقصینہ والمارخینہ وَقاصطین بادی ہاں جی ان لوگوں سے انتقام لیں گے جو ناکس جو ہے نقصان توڑنے کے معنی میں بےعاد توڑنے والوں سے و المارکینہ ہاں دین سے نکل جانے والے بتا تو گمراہی کی وجہ سے دین سے خواہش ہونے والے لوگوں سے ولقاصطینہ اور انصاف کے راستے سے نکل جانے والے تفریقہ ڈالنے والے حضول کرنے والے حق سے ان لوگوں سے جان علیہ السلام ان سے انتقام لیں گے ان سے جان لیں گے چنانچی سے پہلے بھی پہ حجیف پہ امن حرمائے علی میں تنجیل قرآن پر جنگ میں جہاد کرتا ہوں اور آپ جو ہے تعویل قرآن پر آپ جہاد کریں گے تو اس کی بھی علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کو جو ہے رسول اللہ کے رحلت کے بعد آپ کو جو مختلف جنگیں لڑنی پڑی جمل والوں کے ساتھ اور ایسے ہی جو ہے نہروان کے خوارش سفر کے ساتھ اور جنگ سفید میں معاویہ اور رس کے ساتھ ہاں کا یہ اسی جنگوں کی طرف اشارہ ہے اور یہ حدیث بھی انہی جنگوں کی طرف اشارہ ہے کہ علیہ السلام کا جو ہے ان جگہوں میں حق پر ہیں اور جو بھی طاقت علی کے مقابلے میں ہیں وہ باطل پر ہیںمایہ خوش جو ہے جنگ جمل والوں کو جو ہے آپ نے اس مروان سرحری سے تھا ان کو آپ نے جو ہے ناکسین میں سے بےعد توڑنے والوں میں سے کیونکہ انہوں نے علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا تھا توڑ کے آپ کے مقابلے میں جنگ کیا ان کو ناقص سے تعبیر کیا بیعت ہونے والے اور مارکین سے مراد جو ہے اللہ کے کی, کی وجہ سے خارش والے مارا کا ایک خارہ زمین الین تجمہ لکھا ہے لغت میں تو اس سے وہی خواہش ہیں نواسب خواہش ہیں جو علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ برسر پیکار ہوئے علیہ السلام کو نواز اللہ کا آخردہ کہتے تھے اس لیے جی وہ دین سے نکل گئے تھے اور قاصد جو ہے قاصدہ عاد الحق حق سے وصول کرنا حق سے انہلاف کے مارے میں ہے اس سے ماویہ کی جماعت ہے کہ علیہ السلام جو ہے تمام مسلمانوں کا بال اتفاق حلیفہ ہونے کے باوجود اور مدنِ منورے میں اصحاب رسول میں سے جو بڑے بڑے مختر اصحاب نے اجماع آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے باوجود معاویہ نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور آپ کے ساتھ جہاں پہ آمادہ ہوا اس لیے جو کو حق سے انحراف کرنے والا ہاں جی عدول کرنے والے کے زمرے میں شامل کیا اس حادیث میں تو فرمائے پیارے نبی نے کہ علیہ السلام جو ہے ناقص سے ہاں جی اور مارکین اور ان سے انشان لڑیں گے انتقام لے لیں گے تو یقیناً ان جگہوں میں جو علی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ جو لش ہیں وہ لو حق پر ہیں جو علی کے مقابلے میں آئیں گے وہ باطل پر ہیں اور بھی حدیث چوبل نے فرمائے علیہ السلام کے بارے میں علی المالحق الحق مال علی علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یا دور الحق یہ سدھار علی علی ہمیشہ جو ہے جہاں علی جائے گا حق علی کے ساتھ ساتھ جائے گا ایسے ہی فرمایا علی المال قرآن و القرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ تھے یہ دونوں ہرکی جدا نہیں ہوگا فرمایا اس طرح پہ نبی نے حضرت عمار یاسر سے ہاں جی ہوائی بانشری اس کا رواج کرتے ہیں عماں یاسر سے فرمایا عمار جو ہے میرے بعد بہت سے فجنے ہوں گے اور میرے بعد تم نے جو ہے اس اصلاح علیہ السلام کے سارے سر مبارک صاحب سے پہ بال نہیں تھے اس اسلح ہوتے ہیں اس اللہ کا ساتھ لینا ہاں جی یہ کبھی تمہیں صلاحت المستقیم سے ہٹنے نہیں دیں گے صلاحت المستیم پر تم لوگوں کو ثابت رکھیں گے اور پیامبر ہاں تا اور معمہ یاسر کے یاسین اگر تمام لوگ ایک وادی میں چلا جائے علی اکیلا دوسرے وادی میں چلا جائے تم علی کے ساتھ جانا کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا حق علی کے ساتھ رہے گا علی ہی کا راستہ شرات المستقیم میں علی ہی جو سے سمے معیار حق واطل فرمایا تو یہ ساری یقیناً ان سب باتوں سے ہمیں بالکل بات واضح سے بھی زیادہ روشن واضح ہو جاتی ہے کہ علی ہی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشن ہے مت کو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے چلنے والا اس را حقیقت میں علیہ السلام ہی آپ ہی کی ذات مبارک ہے اور حدیث نمبر پچیس میں سلمان فارسی فرماتے ہیں سلمان فارسی سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکلِ نوین صاحب و سر اور ہر نبی کے لیے ایک صاحب سر ہے اس کا اس کا ایک صاحب سر ہے اس کے اثرار وہ اسی ہستی کو بتا دیتے ہیں جو کہ اسی کا جانشین ہوتا ہے اس کا خلیفہ آتا ہے وسیع ہوتا ہے وہ صاحب سر اور مجھ محمد کا صاحب سر علی ابن نبی طالب علیہ السلام علی ابن نبی طالب علیہ السلام ہیں بے شک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ اللہ کے حکم سے علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کیا خصوصاً جو ہے تاریخ میں جان کے موقعے پر جو ہے ختم کے بعد کئی گھنٹہ جو ہے علیہ السلام سے رسول اللہ نے سرگوشی کیا تو وہاں پر آصاب مچ میں گویاں ہوئی کہ علی رسول اللہ نے اپنے چاچہ زاد بھائی کے ساتھ کافی سرگوشیاں خلوہ کیا تو پیامبر نے فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کیا علی کے ساتھ اللہ نے کیا ہے یوں فرمایا یعنی اللہ کے حکم سے میں نے علی کے ساتھ یہ سب سرگوشیاں کیا فرما کے تو یقینا جو ہے علی ہی صاحب سر تھے علی ہی پیامبر کے بعد جو ہے اس امت کے امام اور رہبر اور رہنما تھے جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کی طرف سے امت کو دیکھے گئے تھے اور امت کو ان تاریخ و حکم و کتاب اللہ و اطراط اہلویتی ہاں جی میں تمہارن میں دو گران باہر چیز چھوڑ جا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اطراط میرے اہلت ماں ان تمشک تم بھی مالانت البادی جب تک تم لوگ ان دونوں کو تھامے رکھو گے ہر کس گمراہ نہیں ہوں گے حتیٰ اللہ یہاں تک حوض کو سر پہ مجھ تک پہنچیں گے تو یہ سارے احادیث جو ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ پام آپ کا وسیع آپ کا خلیفہ اللہ اور رسول کی طرف سے علیہ السلام اور علیہ السلام کے بعد آنے والی کے بعد میں بارہ اے میں علیہ السلام ہیں ان کے ہونے میں ان تمام حدیث کو ابھی تک ہم نے عبانتہ پہنچایا پڑھنے کے بعد ہمیں کسی قسم کے شک شبہ نہیں رہتا ہے اللہ ہم سب کو دین کے صحیح بنیادی عقائد تعلیمات کو جان پن ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیت طورمہ آمین رب